سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بعد باری آتی ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے کی ماں باپ نے نام ہند رکھا والد کا نام ابو امیہ تھا جو مکے کے ایک مشہور فیاز اور مخیر بزرگ تھے ان کی فیازی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے اسی بنا پر وہ ذات الراقب کے لقب سے ملقب تھے سیدہ سلما رضی اللہ عنہ نے چونکہ ایک فراخ دل وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھیں والدہ کا نام آتقا بنتے عامر تھا والد کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مغزوم سے تھا اور والدہ بنو فراس سے تھی آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد ال سے ہوا جو ابو سلما کے نام سے معروف تھے ام سلمہ کے چچا جات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوش وقت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دورے اول ہی میں نعمت اسلام سے بہرامند ہو گئے تھے ابو سلما رضی اللہ عنہ سے سیدہ ام سلما کے ہاں سلما عمر درہ اور زینب پیدا ہوئے ان دونوں نے مکہ سے کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا حفشا میں کچھ مدت قیام کے بعد دونوں واپس مکہ آ گئے. پھر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئی ابو سلمہ جب ہفشہ سے واپس مکے آئے تو مشکین نے پھر ان پر ظلم ڈھایا اس لیے انہوں نے مدینے کا رخ کیا ام سلما رضی اللہ عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر ابو سلما کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا ان کا کم عمر لڑکا سلما بھی ساتھ تھا ام سلما کے گھر والے رکاوٹ بن گئے اور بولے تم اکیلے مدینے جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے مجبوراً انہوں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور مدینے چلے گئے سلما اپنے گھر گئی. اس وقت ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ام سلما کے گھر والوں نے انہیں شاہر کے ساتھ حجزت کرنے نہیں دی اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان سے بچہ بھی چھین لیا اب حالت یہ تھی کہ ابو سلما مدینے میں تھے ام سلما اپنے گھر میں اور بچہ ابو سلما کے ماں باپ کے پاس تھا ظاہر ہے یہ صورت ام سلما کے لیے کس ادر ازیت ناک تھی خاون کی جدائی اوپر سے بچے کی جدائی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا ان کی حالت خراب ہو گئی روزانہ گھر سے بے قراری کے عالم میں نکل کر مقام اب میں بیٹھ کر رویا کرتی یہ ایک ٹیلا تھا جس پر یہ گریا زاری کرتی عرصے تک یہی کیفیت رہی مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا آخر ان کے خاندان کے ایک شخص نے انہیں روتا دیکھا تو اس کا دل بھرایا میں سلم رضی اللہ عنہ کے لیے رحم کے جذبات ابھرائے گھر آ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اس بے بس اور ناتواں عورت پر کیوں ظلم ڈھاتے ہو اسے اس اپنے شوہر کے پاس جانے دو اور اس کا بچہ بھی اسے دے دو اس شخص نے یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ آخر سب نے اس کی بات مان لی بچہ ان کے حوالے کر دیا اور مدینے جانے کی اجازت دے دی گئی اب اپنے بچے کو لیے اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینے کا راستہ لیا ساتھ کوئی مرد نہیں تھا تنہا تھی اور طویل تھا۔ کے مقام پر بہنچیں, تو کلید بردار عثمان بل تلحا نے انہیں دیکھ لیا یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کعبے کی چابی ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا ام سلما ہیں۔ ان کے خامن ابو سلما سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے عثمان نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے سلما رضی اللہ عنہ نے کہا مدینے کا عثمان نے پوچھا کوئی ساتھ ہے آپ نے فرمایا اللہ اور یہ بچہ اس پر عثمان نے کہا تم تنہا کیسے جاؤ گی میں ساتھ چلتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عثمان راستے میں کہیں ٹھیرتے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دور کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور میں نیچے اتر جاتی روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوہ رکھ کر خود دور ہٹ جاتے اور مجھ سے کہتے سوار ہو جائیں ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عثمان کو بہت ہی حیا والا انتہائی تقوی شعار اور پیکر شرافت پایا میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف و نفس نہیں دیکھا مختلف منازل پر قیام کرتے آخر وہ مجھے مدینے تک لے آئے جب قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو کہنے لگے اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے وہ یہی ٹھہرے ہوئے ہیں سلما رضی اللہ انہا ادھر روانہ ہوئی اور عثمان بن طلحہ مکے کی راہ لی اب ام سلما رضی اللہ انہا اپنے شوہر کے ساتھ مدینے میں زندگی کے دن گزارنے لگی وہ بہت خوش تھے دو ہجری میں بدر کا مار کا ہوا پھر کی لڑائی پیش آئی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں بھرپور حصہ لیاد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے یہ زخم اتنے شدید تھے کہ جمادی اخرا چار ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے گھر میں کوہرام بپا تھا سیدہ ام سلم انتہائی غمزدہ تھی ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی وفات کے وقت سیدنا ابو سلما کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی روح جس وقت قبض کی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ ام سلما کہتی ہیں جب میں چیخی چلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد میں نے منہ سے آواز نہیں نکالی ابو سلما رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عدت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے سلما رضی اللہ انہا کو نکاح کا پیغام دیا لیکن سیدہ نے انکار کر دیا اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میرے چند عذر ہیں میں ایک غیور عورت ہوں ایالدار ہوں تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ عذر بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو منظور فرما دیا آپ کا نکاح شوال چار ہجری کے آخری دنوں میں ہوا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی بہادر آقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی لیکن پھر آہستہ آہستہ گل مل گئیں سلما رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی ان کے ایک غلام تھے سفینہ نام تھا آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو گے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ چار ہجری میں حرم میں نبوی میں داخل ہوئی اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی سلیہ حدیبیہ کے موقع پر سیدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سلیہ حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کو منظور نہ تھی اس وجہ سے تمام مسلمان کمگین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تین دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا لیکن رنج اور غم کی وجہ سے کوئی صحابی قربانی کرنے کے لیے نہ اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے کر غمگین ہوئے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے لہجے میں انہیں ساری بات بتائی اس پر ام سلمہ نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلحہ مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری ہے افسردہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ باہر نکل کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوا دیں یہ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا کہ نے قربانی شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھی لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا سیدہ سلما رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 ہجری میں جس سال ہررا کا واقعہ پیش آیا 84 برس کی عمر میں وفات پائی سیدنا ابو حریرا رضی اللہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقی الغرقد یعنی جنت البقی میں دفن کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی ساری اولاد پہلے شوہر ابو سلما رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی ام سلمہ حسن و جمال میں یکدائے زمانہ تھی بال نہایت گھنے تھے آپ بہت فضائل کی مالک تھی علم کے لحاظ سے اگرچہ سبھی ازواج متحرات کا درجہ بلند ہے لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تو ان میں جواب نہیں تھا لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑتی تھی ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے سیدہ نے فرما ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا سیدہ عائشہ مقابلے کا کوئی نہیں تھا 387 احادیث روایت کی حدیث سننے کا بہت شوق تھا ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے اے لوگو کا لفظ نکلا اسی وقت مشاتا سے فرمایا بال یوں ہی باندو اس نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ائو ہنس ہی کا لفظ نکلا ہے آپ نے فرمایا کیا خوب کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنا آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ ام سلما کے کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے آپ کو قرآن و سنت میں کامل دسترس تھی فقہ کی ماہر تھی، زہد اور تقوا انتہا کا تھا ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے آپ نے فرمایا بیٹا اس کو خرچ کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں